اور جو ظلم و زیادتی سے عیسا کرے گا تو انقرب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے اور یہ اللہ کو اسان ہے